مانظور احادی سے متعلق نقاب مسائل العمان ایمان جمد امین وغ الحاث امین قوت نئی راستہ امین گی وجہ قوت نہ پدے کی بسود و شمار اصطلاف الحاثہ آقد چرخی کی, کی فاغص آزم الحالف ياد یا قوت جانب لے نظور جمد نظر بتلا خان نظر افمانات ارتظام راجی ملتا خان تقی دیکھی چاہ میں دماغ جن جنس نے واجب بھی او مقصود بھی آپ کوئی التظام دماغ مزا رہے فرضی ہے بادات فرضی عمر میں نظر سیک سڑے بابن مذہب نظر دے ہسم پر دے لمر زما رہے چا فتم لازم نہیں بھی جنس نے واجب بھی راضی نہ فردی مندی نہ مثال کی پیشکی چنی نہ تقبیرات مقصود نوی نہ موجود دے اول باپ ذکر کے ال تقلیض فل یمین الفاظرہ تقلیض السمین فاجرے کی, کی فاجرہ من القاضبہ کبیرہ گنا دا ذکر رضی لانو کارخان نبی حرف علائمین مضبوط بارے جگہ محبوس دے فائی کے مضبور دن اصل کے صفت دا حالق دے دا حالف اور دا یمین حالقال صفت گردرے دا تو صفت دا بحال متعلق ہوئے لکھی گی یمین ہو مضبور نہیں مضبور خالف ہی تو سب بحال متعلق ہی مانا داس قسم کو چاپ امین بان مضبور دن داس یمین کی مضبوری نے محبوس حالف تخلیق بہار مثبور محبوس مدائی کی تخلیق سے بغیر یا فوقید حاکم کی قدر وبان قسم گیاری جہانبی جہانم تبوری دلاول <سؤال> بمخ ملاقات گئی تر شیویل تیاری جہنمنا